دیکھی میں نے ضرورت کے مطابق تیب پڑھا میں نے تو کہیں ایسا نہیں پڑھا طب میں کہ کوئی پتھر ہے تو اس کو تیل میں ڈبا دیا جائے تو تیل کالے ہو جائیں جی جڑی بوٹی بولو نا بولو نا آپ تو پتھر کہہ رہے ہو ہاں جی نہیں غلط ہے نا اس کو پتھر کیوں کہہ رہے ہیں پتھر تو پتھر ہوتا ہے تو جڑی بوٹی کا یہ کتم ایک بوٹی ہے اصل میں میں بتاؤں آپ کو کتم بھی کہا گیا اس کو کتم بھی کہا گیا اس بوٹی کو مہندی بھگا کر کے اس میں ڈال دی جاتی ہے. تو اس میں سے سیاہ رنگ نکلتا ہے وہ مہندی کا جو رنگ ہے اس کو وہ سیاہ کر دیتا ہے اب آپ کسی سے پوچھیں یہ کا رنگ کیوں لے ہے تو کہنے مہندی لگائیے ہم نے پہلے تفصیل اس میں کہا اردو ادب سے بھی اس کو سمجھایا کہ بھائی مہندی کا رنگ کا کب سے ہونے لگا مہندی تو کالی نہیں ہوتی مہندی کا رنگ تو ہوتا ہی سرخ ہے اور ہم نے اردو ادب کے اس سے بھی اس کیا کہ اردو ادب میں ہم شعرا کی زبان استدلال کرتے جیسے ہماری عربی میں حالانکہ وہ شعرا جو گزرے وہ مسلمان بھی نہیں تھے مگر ادب کے اعتبار سے ان کے اشار کو کوٹ کر دیں گے اس کے معنی دیکھیں فلان شاعر نے یہ لیے پران و سنت کو سمجھنے کے لیے اب دیکھیے ایک شاعر کیا کہتا رنگ لاتی ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکریں کھانے کے بعد اب اردو ادب میں مہندی کا رنگ کیا طے ہوا کہ سرخ سیاہ نہیں ہے اور ہم نے ایک ناتیہ شیر بھی کہا تھا کہ امام حسن کو زہر دیا گیا اور زہر کا رنگ ہرا ہوتا ہے عموماً جس کو کہتے ہیں تب میں نیلا توتیا اس کو نیلا توتا کہہ دیتے ہیں لوگ مختصر میں یہ لئی بناتے وقت لئی میں ملایا جاتا ہے نیلا توتیا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس لئی سے جب کتاب جوڑی جاتی ہے بائنڈنگ کی جاتی ہے اس کو دیمک نہیں لگتی جو کتاب کا ایک خاص کیڑا ہے نا وہ اس میں نہیں لگتا نیلا توتیا اگر لئی میں ملا کر کے آپ لائی بنائیں تو عمن زہر جو ہے وہ ہرا ہوتا اور مہندی جو ہے وہ سرخ ہوتی ہے تو کسی شاعر نے حسن نے کریمن کے متعلق کہا کہ حسن کو سبز ملی حسین کو سرخ کیونکہ زہر دیا گا امام حسن اور امام حسین شہید ہوئے حسن کو سبز ملی حسین کو سرو بیٹی کیسی نوازوں میں ہنا مدینے کی اس سے بھی معلوم ہوا کہ ہنا جو مہندی یہ سرخ ہوتی ہے وہ سیاہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے صاحب تو وہ پتھر سے آپ نے تعبیر کیا نا تو اس لیے ہمارے دماغ پہ پتھر پڑ گیا کہ کون سا پتھر ہے بھائی کہ جو ڈالنے سے بال کالے ہو جائیں تو یہ بات صحیح نہیں اور سیاہ کی ہم نے بتائی کہ سیاہ خزاب لگانے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا آل ہب فاضل بریج بھی ایک بہت مبسوط رسالہ سیاہ خزاب کے بارے میں ہے اس سے بچا جائے جی صاحب جی